سورت الال زلزال کے ہے ہلانا جب زمین ہلا دی جائے گی زلزلہ آئے گا قیامت کی ہول ناکیوں کا ذکر ہے یہ وہ سورت ہے کہ جسے جب حضرت امام اعظم ابو حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو پوری رات زار و قطار روتے رہے سورت الزلزال مدنی ہے قرآن پاک کی ترتیب کے ادبار سے اس کا نمبر 99 ہے نزول کے اعتبار سے 93 آٹھ آیتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہت رحم کرنے والا اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا جب زبین زوردار زلزلے سے ہلا دی جائے گی اختل اردو اصل اور زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی مردے باہر آ جائیں گے قول السان انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا یہ آج مردوں کو باہر کیوں پھینک رہی ہے یوم ا دن تو حد سخبا اس قیامت کے دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی زمین کے حصے بتائیں گے پروردگار فلاں نے مجھ پر فلاں گنا کیا فلاں وقت رات کی تاریخیوں میں یہ لوگوں کے سامنے فلاں گناہ کیا تو لوگ کہیں گے زمین کو کیا ہو گیا یہ ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہے بِأَنَّ عُبَّكَ آپ کے رب نے اسے یہی حکم دیا اللہ تعالی اسے حکم دے گا تو بتائے گی یو یصدر الناس راسوشتن اس قیامت کے دن لوگ اللہ کی بارگاہ میں چلیں گے نکلیں گے اپنی قبروں سے اللہ کی بارگاہ کی طرف لیکن اشتا وہ الگ الگ ہوں گے سب کا انجام جنت نہیں ہوگا کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے انہیں قیامت میں کیوں اٹھایا جائے گا اس لیے تاکہ ان کے امال انہیں دکھائے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مس ذَرَّةٍ ان خی تو جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اس نیکی کو دیکھے گا اللہ اکبر ومن يعمل مثقال اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھے گا کیا ہوگا ہمارا کہ ہماری تو برائیاں ہی برائیاں ہیں اللہ نور قرآن کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما سچی پکی توبہ نصیب فرمائے